الحمد للہ رب العالمين ولاقبۃ للمتقين و والسلام وسلام و علیٰ سید المبیا و المرسلین اللّہ منوق بالقرآن ناب القرآن وزین اخلاق ناب القرآن وادخل الجن طب القرآن ونج نا اللہ تعالیٰ و تبار کافی شان حبیب ہی مخبرم و عامر کتہ نبیش یا منسل و تسلیمہ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جلّہ مجد الکریم کی ذات بابارکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کے بھی اللہ جلّہ و کی حمد و ثناء کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے ویوب مال کے رقاب امم مم فخر ارب و اجم والی کون و مکاں سیاہ مکان, مکان سید جان سرور لالا رخاں نیر رے تاباں سر نشین محبشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ رطمائے دوراں سر خیل ظہرا جمالہ جلوائے صبح ازل نور ذات لم جذل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بتھا ہا ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشر معصوم آمنہ احمد مجتبا حضرت محمد مصطفیٰ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 دو ہزار آٹھ سے دس روزہ فہم دین کورس شروع ہوا تو آج یہ تیسرا کورس اپنی منزلیں طے کر رہا ہے ہم نے یہ طے کیا تھا کہ اس کوس کے اندر کبیرہ گناہوں اور ان کے اثرات بد پر گفتگو کریں گے چونکہ ان کی تعداد بہت ساری ہے حضرت عبداللہ ابن عباس صدی اللہ تعالیٰ عنہ سات گناہوں کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں شیخ الاسلام اللّہ علیہ رحمٰ پچیس گناہوں کو کبیرہ قرار دیتے ہیں امام زہبی نے ستر گناہ گنوائے ہیں اور کہا کہ یہ کبیرہ ہیں ابن حجر نے الزواجر کے اندر سات سو سے زیادہ گناہوں کا تذکرہ کیا اور کہا کہ یہ کبیرہ ہیں بعض علماء نے کہا کوئی گناہ چھوٹا نہیں جس سے رب ناراض ہو جائے وہ بڑا ہی ہے ایک دوسرے کی مناسبت سے چھوٹے بڑے ہیں ورنہ ہر گناہ بڑا ہے بعض نے کہا کہ کوئی کبیرہ کبیرہ نہیں رہتا اگر توبہ کر لو اور کوئی صغیرہ صغیرہ نہیں رہتا اگر اس کو بار بار کیا جائے وہ صغیرہ نہیں رہتا کبیرہ بن جاتا ہے تو ممکن نہیں تھا کہ کسی ایک پروگرام میں ان سب گناہوں کی تفصیلات کو بیان کرنا تو کچھ گناہوں کا تذکرہ قبائل کا, کا تذکرہ دو ہزار آٹھ کے دس روزہ کورس میں آپ کے سامنے رکھا تھا اور وہ حضور نے فرمایا ساتھ ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو اور ان سات گناہوں اور ان سے بچنے کی تدابیر اور ان کے اثرات بد پر گفتگو آپ دو ہزار آٹھ کے تربیتی کورس کی اس موضوع پر سی ڈی خریدیں تو اس کے اندر وہ سات گناہوں پر گفتگو موجود ہوگی پچھلے سال بھی اسی عنوان کے ساتھ کچھ گناہوں کا تذکرہ آیا اور اس پہ گفتگو ہوئی اور آج بھی میں پانچ کبیرہ گناہوں پر تفصیل سے تو نہیں اجمال اور کچھ تفصیل سے گفتگو کروں گا اللہ تعالیٰ میری زبان پہ حق جاری و فرمائے اور مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق دے یہ ہمارا جو پروگرام منعقد ہوتا ہے نہ تو اپنا علم منوانا مقصود ہوتا ہے اور نہ ہی کانوں کی لذت اس پروگرام کی غرض ہے میں اور آپ سب ماہ سیام کے عشرہ اول کی حسین صبحوں کے دامن سے چھنتا ہوا نور حاصل کر کے اپنے رب سے ارض گزار ہوتے ہیں اے اللہ ہمارے من ستھرے کر دے تو آج بھی ہم اسی مقصد کو لیے یہاں حاضر ہیں دور و نزدیک سے آپ لوگ تشریف لائے اللہ آپ سب کو جزائے جزیل عطا فرمائے ان کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ قط رحم ہے رشتہ داری کو توڑنا ہے دوستیوں کو پامال کرنا ہے انسانیت کی تفریق اور انسانیت کا تشتت اور انسانیت کا اختلاف پیدا کرنا ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ جب شب قدر یا لیلا برات آتی ہے تو سارے گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا جاتا ہے لیکن جو قاتے رحم ہے وہ اس دن اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیا ہے سورہ نسا کی پہلی آیت تلاوت کریں تو یہ حکم وہاں موجود ہے وط اللہ تصا علون ول ارحان اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہم سے پوچھے گا سلا رحمی کا ہمیں درس دیا گیا ہے اور جو شخص قطع رحمی کرتا ہے حدیث میں آتا ہے اور حدیث بھی بخاری و مسلم کی ہے حضور نے شاد فرمایا لا يدخل خل الجنح و رحم جو قطع رحمی کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اور آکا کریم علیہ السلام کا ایک فرمان جو کہ متفق علیہ ہے بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے حضور نے شعار فرمایا من کانا یومن و بلّاہ ول یوم آخر جو کوئی اللہ اور پچھلے دن پر ایمان رکھتا ہے تو وہ صلہ رحمی کرے وہ رشتہ داریوں کو توڑے نہ بلکہ رشتوں کو جوڑ کر کے رکھے حضرت عبداللہ ابن سلام جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے آئے تو وہ مناظرہ کرنے تھے لیکن حضور کے پاس جب بیٹھے تو حضور اسی عنوان سے گفتگو کر رہے تھے کہ جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو اور جو تمہیں محروم رکھے تم اس کی جھولیاں بھر دو تو وہ آئے تھے مناظرہ کرنے کے لیے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے لیکن حضور کے یہ حکمت برے جملے ان کے دل میں اتر گئے اور پھر وہ حضور کو دیکھتے رہ گئے تھوڑی دیر کے بعد آقا کریم نے فرمایا عبداللہ ابن سلام آؤ کدھر آئے ہو کہا حضور میں آپ کا غلام بننے آیا ہوں تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی سب کچھ وار دیا حضور کے قدموں پہ نچھاور کر دیا ایمان کی بہاری نصیب ہو. تو یہ لفظ تھے اور یہ اسلام کی تعلیمات ہے قطع رحمی نہ کرو سلا رحمی کرو دوستیوں کو توڑو نہ جوڑو ٹوٹے کو جوڑو شکستہ دلوں کو تمانیت سکون اور آرام دینے کی کوشش کرو رشتہ داریوں کے تعلق کو پختہ سے پختہ تر کرو خون اور دودھ کے رشتوں کا لحاظ رکھو یہ اسلام کا مزاج ہے یہ اسلام کا دیا ہوا دین ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا من احباس لہوفی رزق ہی وینس آ لہوفی آسا رہی فل یس راہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں برکت ہو اور میری عمر لمبی ہو وہ سلا رحمی کیا کرے سلا رحمی کرنے سے عمر میں بھی برکت ہوتی ہے اور رزق میں بھی برکت ہوتی ہے اور جو شخص کتا رحمی کرتا ہے وہ اس بات پہ غور کرے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے حدیث میں آتا ہے رحم کا تعلق جو ہے جب اس کو پیدا کیا گیا تو عرش کے ساتھ لپٹ گیا تو اللہ تعالی جللہ شانہ نے اس کو فرمایا کہ جو تیرے ساتھ جڑے گا میں اس کے ساتھ جڑوں گا اور جو تیرے سے قطع کرے گا میں اس سے قطع کروں گا تو صلہ رحمی کرنے والا اللہ کی خاص رحمتوں کا حقدار ہوتا ہے اور اللہ تعالی جلا شاہو نے اور لوگوں کا تذکرہ کیا ولہ زینا ین کدونا لحم <الدَّار> اللہ تعالی نے ان لوگوں کو اپنی لانت کا حقدار بنایا ہے جو قطع رحمی کرتے ہیں اور صلہ رحمی کو پامال کرتے ہیں آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں آج ایک دوسرے کو توڑنے کی اور ایک دوسرے سے ایک دوسرے کو جدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمارے دین کا سبق یہ ہے کہ آپس میں جڑا جائے محبت کے رشتوں کو مزید مضبوط کیا جائے رحم کے رشتے دودھ کے رشتے ان کو استقامت بخشی جائے کوئی تھوڑی سی بات ہو گئی تو یہ نہیں کہ اس سے الجھاؤ پیدا کر لیا جائے صبر اور ضبط کا مزاج ایک مومن اپنے اندر پیدا کرے اور مقدس رشتوں کو نہ توڑے دوسرا بڑا جرم اور گناہ کبیرہ غیبت ہے سلا رحمی کو توڑنے کے لیے بھی ان رشتوں کو پامال کرنے کے لیے بھی غیبت کا ایک اہم کردار ہے اس لیے ہمارے آقا و مولا نے ہمیں غیبت سے بھی منع کیا اور یہ کبیرہ گناہوں میں بہت بڑا گناہ ہے بلکہ حضور علیہ السلام نے اشاد فرمایا کہ الغیبا تو اشدو میں نظنا کہ جو غیبت ہے وہ زنا سے بھی بدتر ہے اور اس کی وجہ حضور نے یہ بیان فرمائی کہ اگر کوئی شخص بدکاری میں مبتلا ہوتا ہے تو بعد میں توبہ کر لیتا ہے لیکن غیبت سے توبہ کرنے سے بھی معافی نہیں جب تک جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی نہ ملے اس لیے یہ بدکاری سے بھی بڑا گناہ قرار پاتا ہے اور اللہ تعالیٰ جل شاہ نے قرآن مجید سورہ وجورات کے اندر اشاد فرمایا ولا غب بادم الما میتن فکر ہو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے اور وہ بھی مردہ ہو اور اپنے مردہ بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کوئی شخص کھائے تو کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرتا ہے فقر تو ہو کہا تم اس کو ناپسند کرتے ہو جس طرح مردہ بھائی کا گوشت کھانا ناپسند کرتے ہو اس طرح غیبت سے بھی اجتناب کرو گویا یہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو نوچنے والی بات ہے آقا کریم علیہ السلام جب معراج کی رات گئے تو حضور نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے تانبے کے ناخن ہیں اور اس سے وہ اپنے ہی بدن کو اور اپنے ہی چہرے کو چھیل رہے ہیں تو جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو حضرت جبریل امین نے حضور کی خدمت میں عرض کی ہا اولازین یا قابون یا کاون فی یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے غیبت ایسے ہی ہے جس کا اپنے بدن کو نوچنا ہے اور اپنے منہ کو چھیلنا ہے آقا کریم کا یہ فرمان بھی سنیے حضور نے شاد فرمایا تبرانی نے اپنی موجم میں اس کو لکھا المستمع و المغتابین فرمایا جو غیبت سنتا ہے وہ بھی ایک غیبت کرنے والا ہی ہے اور صرف زبان سے ہی غیبت نہیں اگر ہاتھ کے اشارے سے اور گوشائے چشم سے بھی غیبت کی جائے تو وہ بندہ بھی غیبت کرنے والے میں شمار ہوگا اور اس کو بھی اسی طرح سزا بھگت نہ ہوگی ایک خاتون کا تذکرہ چلا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کا حضور کو بتاتے ہوئے عرض کیا ہاتھ کے اشارے سے کہ وہ چھوٹے قد کی تو حضور نے فرمایا عائشہ غیبت نہ کرو تو عرض کی حضور وہ واقعی چھوٹے قد کی ہے غیبت یہ ہے کہ کسی شخص کے ایب کو جو اس کے اندر موجود ہے اس کے پس سے پشت بیان کرنا یہ غیبت ہے اور اگر اس کے اندر عیب نہیں ہے اور پھر ایب اس پر لگایا جائے تو یہ غیبت نہیں ہے یہ بہتان ہے اگر اس کے اندر ہے بالکل ہے سو فیصد اس کے اندر عیب موجود ہے اور اس ایب کو بیان کیا جائے اس کے پسے پشت جس کو سن کر اس کو دکھ پہنچے گا اور وہ ناراض ہوگا تو وہ غیبت کہلاتی ہے بصورت دیگر وہ بہتان ہوگا اور وہ دو جرم ہے غیبت بھی ہے اور بہتان بھی ہے اور اللہ تعالی نے بہتان سے بھی اور غیبت سے بھی فرمایا لیکن آج کا مضمون چونکہ غیبت پر ہے اور گفتگو اس عنوان سے ہو رہی ہے غیبت انسان کسی کی کیوں کرتا ہے اس کے اسباب کیا ہیں اس کا ایک سبب ہست ہے بغض ہے کسی سے ہست پیدا ہو جائے تو اس کی غیبت کرنے سے بندہ تسکین پاتا ہے اس کے سفلی جذبات کو قرار ملتا ہے اس کی نفسیات خوش ہوتی ہے کسی کے ساتھ لہو و لابھ کرتے ہوئے انسان کھیل کود کے اندر کسی تیسرے شخص کی غیبت کر جاتا ہے کسی کو خوش کرنے کے لیے کسی کو ہنسانے کے لیے بندے کا اس کے ساتھ جو ہے وہ حسد کر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے صرف کھیل کود کے اندر کسی کی غیبت کر دی اور مفت کے گناہ گار ہوئے بعض اوقات انسان کو کسی سے حسد یا بغض یا دشمنی نہیں ہوتی لیکن جس شخص کے پاس کھڑا ہے اس کو اس شخص کے ساتھ دشمنی ہے تو اس نے اس کا تذکرہ پوچھا سنا اس کی بات تو اس کو پتا ہے کہ اگر میں اس کی خوبیاں بیان کروں گا تو یہ خوش نہیں ہوگا تو اس کو خوش کرنے کے لیے وہ اس کے دشمن کی جو کہ اس کا دشمن نہیں ہے اس کی غیبت کرتا ہے اور یہ ایک محرک ہے غیبت کا خوش اس کو کرتا ہے ناراض اپنے رب کو کرتا ہے یہ کتنا بڑا جرم ہے جو اس نے کیا بعض لوگ محض اس کے طور پہ کسی کو حقیر بنانے کے لیے اس کی غیبت کرتے ہیں یہ بھی ایک محرک ہے جس کے ساتھ اناد ہو دشمنی ہو اس کی تحقیر کرتے ہوئے اس کی غیبت کرتے ہیں بعض لوگ اپنا تفوق اور اپنی کسی صلاحیت کو اجاگر کرنے کے لیے کسی دوسرے کی غیبت کرتے ہیں اصل وہ خود کمزور ہوتے ہیں جب بھی کسی کا تذکرہ ان کے سامنے ہو تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور اس کی نفی کر کے پھر اپنا اس بات کرتے ہیں وہ کیا کسی نے کہا جو شخص بھی اپنی قد و قامت نہیں رکھتا جو شخص بھی اپنی قد و قامت نہیں رکھتا وہ شہر کے آئین سلامت نہیں رکھتا ان کو تسکین اور ٹھنڈ تب پہنچتی ہے جب وہ کسی کی غیبت کریں اور کسی کو گرا کر کے پھر سمجھتے ہیں کہ ہم اونچے ہوئے ہیں جو چھوٹے قد کے ہوتے ہیں تو ان کے لیے بڑے قد کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے لیے مسئلہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا قد تو نکل نہیں سکتا جتنی دیر تک یہ بڑے قد والے موجود ہیں تو وہ اپنے قد کاٹ کو اجاگر کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بیان کرنے کے لیے کسی دوسرے کی غیبت کرتے ہیں اور جب کسی کی غیبت سے لوگوں کے دل میں اس شخص کی وہ عزت باقی نہیں رہتی تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا قد اونچا ہو گیا لیکن قد کن لوگوں میں اونچا ہو گیا جو ان جیسے لوگ تھے اور جو غیبت کو سننے کو شعار بنا رہے تھے وہ قتیل شفائی نے کیا خوب کہا تھا سن رہے تھے کل میری تقریر چند بونے قتیل میں نے یہ جانا بہت اونچا میرا قد ہو گیا تو اصل بات یہ یہ ہے کہ یہ ایک احساس کمتری ہے اور انسان جو ہے وہ اپنے جذبات کی تسکین کے لیے کسی کی جو ہے وہ غیبت کرتا ہے غیظ و غذب کے اظہار کے لیے کسی کے ساتھ بندے کی جو دشمنی ہے اس کے لیے انسان جو ہے وہ غیبت کرتا ہے اور بعض لوگ بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی سبب کے ویسے ہی شغل کے طور پہ کسی کی غیبت کر جاتے ہیں بہرحال غیبت کا محرک کوئی بھی ہو حقد ہو غزب ہو حسد ہو دشمنی ہو استحضا ہو تحقیر ہو کسی کی اپنی شخصیت کو اجاگر کرنا مقصود ہو کسی سے بدلہ لینا مقصود ہو کسی دوسرے کی خشنودی حاصل کرنا ہو یا کوئی غرض دنیا ہو جو بھی محرک ہوگا غیبت کا وہ نامحمود ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام جب کسی کی بات کرتے حضور نے تربیت کرنا ہوتی لوگوں کی تو بھی نام نہ لیتے بلکہ فرماتے مابلہ اقوام یا فالون کزا و قضا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ یوں یوں کرتے ہیں تو آکا کریم علیہ السلام کسی شخص کا نام لے کے متعین کر کے کسی کو مشخص کر کے جو ہے وہ ایسا نہ کرتے آج ہمیں اپنے طرز عمل پر اور طرز زندگی پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے ممبر و محراب کے اوپر بیٹھنے والوں کو حضور علیہ السلام کے ان فرامین کو ضرور سامنے رکھنا چاہیے بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایسے شخص کو اس انداز سے ہٹ کیا جاتا ہے اس کی تجلیل کی جاتی ہے اور بعض تیسے ہوتا ہے کسی شخص کی موجودگی میں بری بزم کے اندر اور بھرے مجمے کے اندر جو ہے اس کی رسوائی کر دی جاتی ہے اور اس کو خطابت کا کمال سمجھا جاتا ہے ہمارے خطاب کا حال تو یہ ہو گیا ہوا ہے کہ ایک بندے کو قضائے حاجت بھی ہو تو وہ خطیب کے شر سے ڈرتا ہوا اٹھتا نہیں ہے کہ میری تزلیل کر دے گا بھرے مجمے کے اندر اور بری محفل کے اندر اللہ کے رسول کا قطن یہ طریقہ نہیں تھا کسی کو عزت دو کسی کی عزت نفس کا خیال رکھو انسان اپنی عزت کو سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہے آپ نے کبھی دیکھا ہو بارش کے موسم میں کہ جب کوئی شخص گر جاتا ہے کیچڑ میں تو یہ وہ بعد میں دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی چوٹ لگی ہے یا نہیں لگی وہ پہلے دیکھتا ہے کہ مجھے کسی نے دیکھا تو نہیں ہے وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے تو انسان اپنی عزت نفس کو مجرو ہوتا ہوا دیکھ کر کے سخت تکلیف محسوس کرتا ہے تو اس حوالے کے ساتھ جو ہے بالخصوص جو تبلیغ کرنے والے ہیں ان کو اس بات کا اہتمام اور التزام کرنا چاہیے کہ جو لوگ سننے آئے ہیں جو لوگ بات سمجھنے آئے ہیں ان کی تجلیل نہ کریں اگر کسی کو نیند کا جھٹکا آ گیا ہے تو کسی اچھے طریقے سے اس کو بیدار کیا جا سکتا ہے نہ کہ پورے مجمع میں اس پر انگلی اٹھا کے اس کو مشخص کر کے اس کو رسوا کر دیا جائے کسی کو ضروری کام کے لیے جانا پڑ گیا ہے تو اس کی تجلیل کر دی جائے یہ اللہ کے رسول کا قطع طریقہ نہیں تھا آقا کریم علیہ السلام محبت کا درس دینے آئے تھے اور یہ عموماً ہماری مساجد کے اندر بھی رواج ہے بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ مساجد میں آ کر کے گھبرا جاتا ہے کہ میں کہاں آ گیا ہوں آج کل ایک مصیبت ہے کہ موبائل کو اگر آپ کھول لیں تو وہ بند کرنا یاد نہیں رہتا اور اگر بند کر لیں تو اس کو کھولنا یاد نہیں رہتا ہر بندے کی کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ وہ نماز میں کھڑا ہونے لگا ہے تو موبائل بند کر لے لیکن کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ وہ بند نہیں کر پاتا تو بعض کا تو حالتے نماز میں بیل آ جاتی ہے اور جس کے موبائل پہ بیل آ رہی ہوتی ہے وہ سخت پریشان ہوتا ہے اور عجیب اس کے لیے حالت ہوتی ہے لیکن جب سلام پھرتا ہے تو سارے نمازی جس طرح اس کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کو جس طرح وہ کوستے ہیں اور دو چار آدمی بول پڑتے اور اس انداز سے اس کی تجلیل کرتے ہیں کہ وہ سوچتا ہے کہ اگر زمین میں جذب ہونے کا موقع ملے تو میں جذب بھی ہو جاؤں میں اس بھری بزم کے اندر اسوا ہو رہا ہوں حالانکہ اسے پتہ ہے کہ یہ ایک غلطی ہوگی اور سستی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے قصدم اس نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ کے محبوب کا قطر یہ طریقہ نہیں آقا کریم تشریف لائے تو مسجد نبوی کے اندر ایک بدو ایک دیہاتی جو آداب نہیں جانتا تھا وہ مسجد کے سہن کے اندر پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ صحابہ اس کی طرف دوڑے تو آقا کریم نے فرمایا رک وہ بیٹھ گیا تو اس کو کر لینے دو اور جب چلا جائے گا تو اس کے کیے پہ پانی بہا دینا یعنی نہیں دیکھیے کہ ایک شخص اگر پیشاب بیٹھ گیا اور وہ بھی مسجد میں بیٹھ گیا تو آکا کریم نے فرمایا کہ دا ہو چھوڑ دو اسے کچھ نہ کہو اس کو اب بیٹھ گیا تو اس کو کر لینے دو اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے موبائل پہ اگر بیل بھی آ جائے تو یقین جانے اتنی مصیبت بنتی ہے خود میرے ساتھ یہ مطلب ایسا ہوا لاہور کی ایک مسجد میں میں نماز پڑھنے کے لیے رکا اور موبائل پہ آگے بیل اور یہ جو بیل کرنے والے ہیں وہ بھی حکم یہ ہے کسی گھر کا دروازہ تین مرتبہ کٹکھٹائے کھٹ اگر آگے سے جواب نہ آئے تو واپس آ جائیں تو یہ بھی ایک دروازے کی صورت ہے تین مرتبہ جان نہیں چھوڑتے اور عجیب صورتحال حال بن جاتی ہے اور ادھر سے نمازی اور عجیب سی کیفیت اور پھر کیا ہوا جب سلام پھرانا تو پھر جو حال کیا ان لوگوں نے میری جانب جس طرح گور کے دیکھے کہ کھا جائیں گے کوئی در سے کوئی مسئلہ بتا رہا ہے کوئی در سے مسئلہ بتا رہا ہے تو عجیب قسم کا رنگ ڈھنگ بن گیا بہت پرانی بات ہے تو بہرحال جو ہے وہ یہ ایک عجیب سی صورت ہے اس طرح ہمارے وائزین کا بھی طریقہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ لوگ ان کی مجالس کے اندر جو ہے وہ آتے نہیں اور بھاگ گئے ہیں اس طرح لوگوں کی تجلیل کرتے ہیں اور اس طرح جو ہے وہ لوگوں کو رسوا کر کے رکھ دیتے ہیں ہر شخص کا اپنا مزاج ہے دیکھیے کوئی آدمی سبحان اللہ کہ اپنے جذبے کا اظہار کرتا ہے کوئی آدمی صرف سر ہلانے پہ اکتفاق کرتا ہے کوئی ایسا بھی ہے کہ جو بات کو سوچتا ہے اور اندر اندر جو ہے وہ اس بات کو اتارنے کی کوشش کر رہا ہے اور کوئی ایسا بھی ہے جو آنسو بہا کے داد دیتا ہے اور ایسا بھی کوئی ہو سکتا ہے جس کو تمہاری بات پسند بھی نہ آئے لازمی تو نہیں ہے مسلط تو نہیں ہے بات اس لیے تم لوگوں کے اوپر چھوڑ دو نا بات اور تم نے یہ کہا کہ بس سبحان اللہ کہنا اور ہاتھ کھڑے کر کے کہنا اور ہاتھ بھی دونوں اور پھر ہمارے نکیب جو حال کرتے ہیں یہ دکھڑے ہیں یہ میرا مضمون تو نہیں ہے لیکن مضمون کے ذمن میں بات آگے جو میں کر رہا ہوں وہ جس طرح وہ کرتے ہیں کہ جس نے مدینے جانا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے ایک مجلس میں میں نے کہا میں مدینے جانا بھی ہے اور ہاتھ بھی نہیں کھڑا کرتا یہ کو لازم ہے کہ جو ہے وہ تمہارے کہنے کے ساتھ مجھے ٹکٹ مل جائے گی اور عجیب سی کہانی ہے تو یہ عجیب ایک صورتحال بنی ہم نے اس کلچر کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے اس ماحول کو بدلنے کوشش کرنی ہے اور میں اس حدیث کے ذمن میں یہ ساری تشریحات رکھی ہیں کہ حضور اگر کسی شخص کو کچھ کہنا بھی ہوتا اس کی کچھ غلطی بھی ہوتی اور ٹوکنا بھی ہوتا تو حضور فرماتے مابا اقوام یا قذا کزا بزا قذاب قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسے ایسے کرتے ہیں تو حضور اس شخص کا نام نہ لیتے اس کو مشخص نہ کرتے تو اس کو رسوا نہ کرتے یا کا کریم کا طریقہ ہے اگر ہماری اصل تقریر ہمیں کرنی نہیں آتی غصہ مجمع پہ جاڑ رہے ہیں بات کرنے کا ڈب ہمیں نہیں ہے اور روب لوگوں پہ ڈال رہے ہیں کوئی اٹھ کے جا رہا ہے بھائی کیوں اٹھ کے جائے کوئی اقوال کہتا ہے شاعر کی ہو کہ مغنی کا نفس جس سے چمن افسردہ ہو وہ باد سار کیا تمہیں کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ کہو سبحان اللہ سبحان اللہ تو دل سے پھوٹے نا روح بھی پکار کے کہے اللہ اکبر بات تو تب ہے نا مزہ تو تب ہے نا تم دھکے سے ڈنڈے سے کہلوا رہے ہو سبحان اللہ بات تو یہ نہیں ہے بات جو روح سے نکلتی ہے پھر اس کا سرور ایسا ہی ہے اور لازمی نہیں ہے کہ اللہ زبان سے نکلے کبھی لولو بھی اللہ ہوتا کبھی اشک بھی ڈھل کر کے کے سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہر شخص کا اپنا ایک تیور اپنا ایک انداز ہے تو آکا کریم اس بات کا لحاظ رکھتے اس بات کا خیال رکھتے کہ حضور مشخص کر کے کسی کو یوں نہ کہتے بلکہ فرماتے ما بالا قوامن فالو نہ کزا و کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسے ایسے کرتے ہیں ہاں اگر پیار کے لہجے میں اگر آپ کسی کو ترغیب دے بھی لیں تو وہ اور بات ہے لیکن کسی کے اوپر مسلط ہو کر کے اور جو ہے وہ اپنے مزاج کے مطابق بالکل آپ اگر سوچیں کہ ہر ایک کا مزاج بن جائے تو یہ ناممکن ہے اختلاف سے کائنات کا حسن ہے اور کائنات کا جمال ہے حضرت ابو بکر صدیق خاموشی سے اللہ کا ذکر کرتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اونچی کرتے تھے ایک دن حضور نے دونوں کو بلایا کہا تم آہستہ آہستہ کیوں تلاوت کرتے ہو اور تم بلند آواز سے کیوں کرتے ہو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو بولے کہ میں شیطان کو بگاتا ہوں اور سوئے ہوں کو جگاتا ہوں تو فرمایا اے ابو بکر تم آہستہ آہستہ کیوں قرآن کی تلاوت کرتے ہو کہا جس کو میں سناتا ہوں وہ آہستہ بھی سن لیتا تو ہر شخص کی کیفیت اپنی ہے ہر شخص کی کہانی اچھا ان کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ ان چغلی غیبت اور چغلی الگ ہے غیبت یہ ہے کسی کا ایب بیان کر دیا جائے اس کے پسے پشت اور نمیمہ چغلی یہ ہے کہ کسی شخص نے کسی کے بارے میں کوئی بات کہی اور آپ اس سے بات لیتے ہیں اور جا کے اس کے منہ میں ڈال دیتے ہیں اس شخص کو کہتے ہیں تیرے بارے وہ یہ کہہ رہا ہے یہ ہے نمیمہ اور یہ انتہائی بری خصلت ہے۔ اللہ قرآن میں سورہ القلم کے اندر ارشاد فرماتا ہے ولا تته كل حلاف مہین حماز مشاءم بنمیم یہ چغل خور ولید بن مغیرہ کی خصلت ہے چغل خوری اور اللہ نے اس کے ساتھ اس کو منصوب کیا۔ اے جھوٹی قسم کھانے والا اور چغلی کرنے والا ہے۔ اس نے حضور علیہ السلام کو مجنون کہا تھا اور اللہ تعالی نے اس کے نقص گنوائے اور اس کافر کے نقائص میں سے ایک نقص یہ تھا کہ یہ چلی کرنے والا تھا جس طرح مکھی گند اٹھاتی ہے نا اور جا کے پاک کھانے پر رکھ دیتی ہے, اپنی اپنی قسمت ہے نا شہد کی مکھی کا اپنا مکدو ہے جب شہد کی مکھی کڑوا رس بھی چوجتی ہے چھتے تک پہنچنے تک میٹھا کر لیتی ہے اچھا یہاں اور پیار کی بات سنا وہ میٹھا کیسے ہوتا ہے علامہ رومی کہتے ہیں کہ جب وہ اڑتی ہے تو میرے محمد پر درود پڑتی ہے درود پڑھو نہ تو منہ میٹھا ہو جائے گا درود پڑھو تو منہ میٹھا ہو جائے گا اللہ اکبر اچھا مجھے یہاں درود کے حوالے سے ایک بات یاد آ گئی ہمارے ایک بزرگ ہوئے ہیں مولانا ابو نور محمد بشیر صاحب آپ کے سیالکوٹ کوٹ کے اللہ نے سیالکوٹ کوٹ کو بڑے تحفے دیے یہ علامہ عبدالحکیم الحکیم الہرم کا شہر ہے کتنا اعزاز ہے کتنی تقریم ہے شہر کو تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی چونکہ بڑے جو ہے وہ مزاحیہ انداز ان کا تھا انہوں نے اپنی کسی کتاب میں لکھا کہ عرب میں رواج یہ ہے اور عرب کا انداز یہ ہے کہ جب دو آدمی لڑ پڑے نا کسی معاملے میں تو تیسرا آدمی گزرے نا تو ان کو وہ لڑائی سے ہٹانا چاہے تو وہ کیا کہتا ہے سل الا محمد سل اللہ محمد حضور پر درود پڑھو لڑتے کیوں ہو درود پڑھو ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے جب کہنا صلی اللہ محمد ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو مولانا ابو نور علی رحمہ فرماتے ہیں کہتے ہیں یہ نسخہ ہاتھ میں آ گیا کسی کا غصہ ٹھنڈا کرنا ہو تو اس کو کہیں صلی اللہ محمد کل قیامت کا دن ہوگا نا ہمارے گناہوں پر اللہ کو غصہ آیا نا ہم کہیں گے اللهم صل علی محمد تو اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اللہ اللہ اکبر حضور پہ درود پڑھا کر اور آج کل تو درود کی ضرورت ہی بڑی ہے کچھ اور لوگ ہیں جو بارود والے ہیں اور ہم درود والے ہیں درود کی خوشبو کی ضرورت ہے بارود کی بدبو کی ضرورت ہے نہیں, نہیں ہے اس وقت درود پھیلے گا تو وطن میں امن کا نور آئے گا اس لیے ضرورت ہے کہ حضور پہ کثرت سے درود پڑا جائے اللہ اکبر تو شہد کی مکھی چلتی ہے اور حضور پہ درود پڑتی ہے اور چھتے تک آتے آتے وہ شہد میٹھا کر لیتی ہے وہ کڑوا رس میٹھا کر لیتی ہے اور دوسری مکھی گندگی پہ بیٹھتی ہے ایک جگہ سے گندگی اٹھاتی ہے اور دوسری جگہ پہ لا کے رکھ دیتی ہے خور بھی اس مکھی کی طرح ہے ایک جگہ سے گندگی اٹھاتا ہے اور دوسری جگہ پہ رکھ دیتا ہے اور لڑائی اور فساد بپا کر دیتا ہے لیکن سلو کرانے والا شہد کی مکھی کی طرح ہے کڑوا رس چوسا دوسرے کو کہا یار وہ تو تیرے بارے میں جذبات ہی بڑے اچھے لگتا ہے واپس آتے آتے اس تک اس نے اس کڑوی باتوں کو میٹھا بنا لیا اور پھر اس نے کہا اچھا پھر میں ہی غلطی پہ ہوں اگر وہ میرے بارے جذبات یہ رکھتا ہے تو پھر میں غلطی پہ ہوں میں توبہ کرتا ہوں میرا اس کو سلام کہہ دینا تو محبت پیدا ہو گئی تو جو چغل خور ہوتا ہے جو نمام ہوتا ہے یہ انتہائی بدترین شخص ہے اور بخاری مسلم دونوں میں روایت ہے حضور نے ارشاد فرمایا لا يدخل خن الجنتا نمام چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا اور ایک حدیث میں آتا ہے مر نبی و صلی اللہ علیہ وسلم بے ہیں حضور گزرے دو قبروں کے قریب سے تو حضور کا جو خچر تھا وہ بدک گیا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان نہ زبان ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور آگے فرمایا وہ ما زبان فی کبیرن کوئی بہت بڑی بات سے عذاب نہیں ہو رہا ان میں سے ایک تو چغلی کیا کرتا تھا اور دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا ایک حدیث کے لفظ حضور نے عام مت عذاب القبر من ہو پیشاب کے چھینٹوں سے بچا کرو عام طور پہ قبر کا عذاب انہی چیزوں سے ہوتا تو فرمایا ایک تو چغلی کیا کرتا تھا اور دوسرا حضور نے رشاد فرمایا کہ وہ پیشاب کے چینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا حضور نے ان کی مرض کو دریافت کیا حکیم حاضر وہ ہوتا ہے جو مرض بھی پہچانے تشخیص بھی کرے بعد میں تدبیر بھی کرے پھر آقا کریم اللہ اکبر رحمت اللہ علمی آقا نے ایک شاخ لی اس کے دو ٹکڑے کیے سبز شاخ اور ایک اس قبر میں گاڑ دی اور ایک اس قبر پہ گاڑ دی فرمایا جب تک یہ سبز رہیں گی اللہ کی تسبیح پڑتی رہیں گی اور ان سے عذاب رکا رہے گا میرے والد گرامی اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے آپ فرمایا کرتے تھے جو حکیم ہوتا ہے کامل حکیم وہ عارضی علاج نہیں کرتا پکا علاج کرتا تو جب تک وہ شاخیں سبز رہیں گی تو عذاب نہیں ہوگا تو جب خشک ہو جائیں گی تو عذاب پھر پلٹ آئے گا تو آپ فرمایا کرتے تھے صدیش کی تشریح میں جن شاخوں کو حضور نے دست کرم سے لگایا نا وہ سبز ہی رہے ہیں <التضیق> وہ خشک ہو <التضیق> ہی نہیں سکتی ہیں جن کو حضور نے لگا دیا اللہ حکمر تو آکا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ کسی بڑی بات سے عذاب میں مبتلا نہیں تھے بلکہ ان میں سے ایک غیبت کیا کرتا تھا اور چغلی کیا کرتا تھا اور دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کر امام بخاری نے اپنی صحیح میں اس روایت کو نقل کیا ہے حضور علیہ السلام نے شاد فرمایا تاجدو من شرار ناصل بج ہینزیاتی ہاؤلائے بے وجہ بہاؤلائے بے بج ہند حضور نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے شریر آدمی وہ ہے کہ جو دو منہ والا ہے ایک شخص کے پاس جاتا ہے تو اور منہ لے کے جاتا ہے دوسرے شخص کے پاس جاتا ہے تو اور منہ لے کے جاتا ہے اس کو کہتا ہے اس نے تیرے بارے یہ کہا اس کو کہتا ہے اس نے تیرے بارے یہ کہا لڑائی کرا دیتا ہے خاندان توڑ دیتا ہے اچھا غیبت بری چیز ہے چغلی اس سے بھی بری چیز ہے چغلی خاندان توڑتی ہے دوستیوں کو قطع کرتی ہے لیکن سب سے بڑا ظالم وہ چغل خور ہے جو میاں اور بیوی کے درمیان چغلی کرتا ہے جب میاں اور بیوی آپس میں الجھ پڑیں اور طلاق کی نوبت آئے حدیث میں آتا ہے اللہ کا عرش بھی تھرا جاتا ہے اللہ کو یہ انتہائی ناپسند ہے تو جو شخص غیبت کرتا ہے اور چغلی کرتا ہے اور خاندانوں کو لڑاتا ہے دوستوں کو توڑتا ہے ان میں سے شخص وہ ہے کہ جو بیوی کو خامند کی بات بتائے اور اس کے خلاف بات کرے اور جو ہے وہ خامند کو بیوی کی اور بیوی کو خامند کی اور اس طرح دونوں کے اندر تفریق ڈال دے تو اس کے پاس اور منہ لے کر آیا اس کے پاس اور منہ لے کر کے آیا لوکی مینو منہ اوتے خول چڑھا کے ملتے ہیں ویکن کتنے مٹھے پیڑے کتنے دل دے کتنے لوگ ہیں کہ جو معاشرے کے اندر کام یہ ہی کرتے ہیں ویلے ٹگے انہیں کوئی کام نہیں ہوتا بس لوگوں کو لڑا رہے ہوتے ہیں جھگڑے فساد خاندان کے خاندان اجاڑ کے رکھ دیتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کسی سے پوچھوں نہ کہ تو آج کل کیا کرتا ہے وہ کہے کہ میں آج کل فارغ ہوتا ہوں کہتے وہ شخص میری نظر سے گر جاتا ہے فارغ نہ رہو مومن فارغ نہیں ہوتا ہر وقت کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو مصروف رکھیں با مقصد زندگی بنائیں ایک لمحہ بھی بے مقصد نہ گزاریں حضرت کاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے فرماتے نمیمہ لا من عذاب القبر کہا چغل خوری سے بچ جانا اس لیے کہ جو چغل خور ہے وہ عذاب قبر سے نجات نہیں پا سکتا ہے وہ عذابِ قبر میں ہی جو ہے مبتلا رہتا ہے اگر کوئی شخص غیبت کرے کسی کی یا چگلی کرے تو اس کو روک دو منع کر دو کہا میرے سامنے نہ کر حضور علیہ السلام نے اشاد فرمایا جس کو حضرت امام ابو داود نے روایت کیا فرمایا لا بل فانی شیا ان اخرج ہبو وانا سلیم صد حضور نے فرمایا کہ میرے سامنے آ کر میرے صحابہ کی کوئی بات نہ کیا کرے ان کی کوئی چگلیبت نہ کیا کرے میرے سامنے اس لیے کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں جب میں ان کے پاس جاؤں تو میرا سینہ ان کی طرف سے صاف ہو رہ ہے کسی شخص کے بارے میں اگر کوئی غیبت کرے گا کوئی چغلی کرے گا تو اس شخص کے بارے دل میں میل پیدا ہو جاتی ہے انسان کمزور ہے نا اگر میرے سامنے کوئی کسی کی بات کرے گا تو میرے دل میں اس کے لیے بات آ جائے گی اور جب میں اس سے ملاقات کروں گا تو وہ بات ملاقات کے درمیان جو محبت کی گہرائی تھی اس میں رکاوٹ بن جائے گی اس لیے جب بھی آپ کسی سے ملیں تو کسی مومن کے بارے میں اس کو غلط بات نہ بتائیں اور آکا کریم علیہ السلام کا سینہ تو ویسے ہی صاف ہے یہ جو کچھ حضور نے فرمایا ہے یہ حضور نے ہماری تربیت کے لیے فرمایا حضور کے سینے پر تو میل آئی ہی نہیں سکتا نا حضور کا سینہ تو جو ہے وہ اتنا متحر ہے اور اتنا پاک ہے اللہ اکبر اور دل اتنا طاہر ہے آل حضرت نے حضور کے ایک ایک عزب پہ سلام کہا اور تذکرے کیے لیکن جب حضور کے دل کی بات آئی تو آل حضرت کہنے لگے اللہ اکبر دل سمجھ سے برا مگر یوں کہ راز وحدت پہ لاکھوں سلام اور ایک حدیث کے لفظ ہیں حضور نے فرمایا اللہ اخ بے میں تمہیں خبر نہ دوں کہ تم میں سے سب سے شریر لوگ کون سے ہیں کالو بلا صحابہ نرس کی کیوں نہیں حضور آپ ارشاد فرمائیے کالا المشاونہ بن نمیمات المف بین الاحبا. وہ جو چغلی کرتے ہیں اور دو دوستوں کے درمیان تفریق ڈال دیتے ہیں فساد کرتے ہیں محبت والوں کے درمیان کہا میری امت کے شریر ترین لوگ یہ ہیں امام غزالی نے ایک بات لکھی ہے آپ فرماتے ہیں غیبت کرنے والا چغلی کرنے والا اگر چغلی سے توبہ کر لے اگر توبہ کر لے چغلی سے پھر بھی جنت میں سب سے آخر میں جائے گا اگر اس نے چغلی سے توبہ کر لی تو پھر بھی جنت میں آخر میں جائے گا اور اگر چغلی سے توبہ نہیں کی ہے پھر جہنم میں سب سے پہلے جائے گا اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا برا اور کتنا بڑا گناہ ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب بندہ اللہ کے روبرو حاضر ہوگا تو اس کے نام مال میں کچھ بھی نہیں ہوگا وہ دیکھے گا تو کچھ بھی نہیں وہ کہے گا اینا سلاتی و سیامی و طاعتی مالک میرے روزے کدھر گئے میری نمازیں کدھر گئی میرے نیک مال کدھر گئے اللہ تعالیٰ شارف فرمائے گا زہاب آما لو کا تیری غیبتیں اور تیری چگلیاں تیرے سارے عمل کھا گئی اب تیرے نامہ اعمال کے اندر کوئی عمل موجود نہیں ہے کبائر میں سے چوتھا کبیرہ گنا کسی پر لانت کرنا ہے کوئی کتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو اس پر لانت نہ کرو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاد فرمایا لانل المو کا قتل ہی مومن پر لانت کرنا ایسے ہے جس طرح اس کو قتل کر دیا گیا اتنا بڑا جرم ہے اور بخاری مسلم دونوں میں روایت ہے رفما رو سباب المسلم فسوکن بالح کفرن مومن کو گالی دینا فسک ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے اور ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا لا ينبغی این یکون صدیق کسی دوست کو یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ دوست کو لانت کرنے والا ہو دوستی میں کمی بیشی ہو جاتی ہے میاں صاحب فرماتے یار گلہ نہیں اصل پریت جنادی جب محبت ہو تو محبت میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے یہ نہیں ہے کہ تھوڑی سی بات آئی تو لان تان سی کن آن کسی دوست اور کسی سچے کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ لا ہو وہ لانت کرنے والا ہو اور ایک حدیث میں آتا ہے جس کو امام ابو دعد نے اپنی صحیح میں لکھا ہے کہ جب کوئی بندہ لانت کرتا ہے تو وہ لانت آسمان کی طرف جاتی ہے آسمان کے دروازے بند پاتی ہے پھر زمین کی طرف آتی ہے زمین کے دروازے بند پاتی ہے پھر جس پر لانت کی گئی ہے اس کی طرف جاتی ہے اگر وہ اس کا اہل ہے تو لانت اس کو پہنچتی ہے ورنہ لانت پھر پلٹ کے جس نے لانت کی ہے اس پہ آ کے گرتی تو مت کسی پہ لانت کریں بخاری شریف کی روایت ہے حضور کا ایک صحابی تھا آپ جانتے ہیں کہ شراب بعد میں حرام ہوئی مدنی دور میں پہلے بہت سارے لوگ شراب پیتے تھے چونکہ حرام نہیں تھی اور زمانہ جاہلیت میں فخر و مباحات کے ساتھ شراب پی جاتی تھی چند لوگ تھے کہ جو زمانہ جاہلیت کے اندر بھی شراب سے بچے ہیں جس طرح حضرت علی الم رضی اللہ تعالیٰ ہو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کئی صحابہ ہیں لیکن بہت سارے ایسے لوگ تھے کیونکہ حرمت نہیں تھی اور وہ شراب پیتے تھے اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ غالب کہتا ہے کہ چھٹتی نہیں کافر منہ سے لگی ہوئی جب حرمت آگی صحابہ نے مٹکے کے بہا دی لیکن کچھ لوگ تھے کہ جن کو اس کی عادت بہت زیادہ تھی تو ان سے تھوڑا سا مسئلہ ہوا ان میں سے ایک صحابی تھا جس کا نام تھا نام کچھ اور تھا لیکن لقب اس کا حمار کیا جاتا تھا اور آقا اس سے پیار کرتے تھے اور وہ تھا حس مک حضور سے پیار کیا کرتا تھا حضور اس سے, سے مزاق کیا کرتا تھا اور حضور اس سے مزاق کیا کرتے تھے اور جب آقا کبھی اداس ہوتے نا سیابا اس کو ڈھونڈ کے لے آتے اور جوں ہی وہ مسجد میں داخل ہوتا حضور دیکھ کے مسکرانے لگ جاتے بڑا پیار کرتے کبھی کبھی وہ یوں کرتا کہ مدینے کی منڈی میں چلا جاتا اور جو تازہ پھل آتا نا نیا پھل وہ اس خرید لیتا حضور کی خدمت میں پیش کرتا حضور اس تحفے کو قبول کرتے خود کھاتے صحابہ کو کھلاتے اس کو دعا دیتے دو چار پانچ دن کے بعد جب دوبارہ وہ منڈی میں جاتا تو جس سے پھل لیا ہوا ہوتا اس سے ادھار لیا ہوتا وہ پیسے مانگتا اس کو بازو سے پکڑتا حضور کے پاس لے آتا عرض کرتا حضور وہ پرسوں ترسوں پھل نہیں کھایا تھا یہ اس کے پیسے مانگ رہا ہے حضور فرماتے تو نے مجھے تحفہ نہیں دیا تھا عرض کرتا غریب آدمی ہوں تحفہ کیسے دے سکتا تھا میں نے سوچا پھل نہیں آیا ہے پہلے حضور ہی کھائیں آقا کریم دو بھی دیتے خوش بھی ہوتے اور پیسے بھی ادا فرما دیتے کتنے مزے لوٹتا تھا ایک مرتبہ پھل کھلا کے وہ بھی مفت کھلا کے دو مرتبہ دعا لے جاتا اور آقا خوش ہو جاتے اور آکا کریم جو ہے وہ اس کو دیکھ کے خوش ہوتے بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ اس نے شراب پی لی کریم کو پتا چلا بلایا اور اس کے اوپر شراب کی حد نافذ کروائے اس کو جو ہے وہ سو کوڑے مروائے کچھ عرصہ گزرا تو پھر دوبارہ اس سے یہی فیل سرزد ہو گیا چونکہ گٹی میں رچی بسی تھی پھر دوبارہ اس نے شراب پی لی تو حضور علیہ السلام کو پتہ چلا بلایا اور پھر فرمائے نے کوڑے مارو سو کوڑے پھر اس کو مارے جانے لگے جب ان کو کوڑے مارے جا رہے تھے کسی صحابی کی زبان سے نکلا اللہ اس پہ لانت کرے اللہ کے رسول اس سے اتنا پیار کرتے ہیں اور یہ بار بار یہ شراب پیتا ہے حضور نے فرمایا خبردار اگر اس نے شراب پی ہے تو میں کوڑے نہیں مروا رہا خبردار اس پہ لانت کی اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے حضور علیہ السلام سفر پہ جا رہے تھے ایک خاتون اونٹ پہ تھی تو اس نے اونٹ کو ہانکا اور کہا جلدی چل تیرے پہ لانت ہو تو آکا کریم نے صحابہ کو فرمایا خزو ماحولا کا سامان اتار لو اور اس کو بھی اتار لو یہ ایسے اونٹ پہ کیوں بیٹھی ہے جو لانتی ہے حضور نے جانور کو بھی لانت کرنے سے منع فرمایا کہ جانور کو بھی لانت نہ کرو یہ کبیرہ گناہ ہے کہ کسی کو لانت کی جائے لانت کا مفہوم کیا ہے اللہ کی رحمت سے دوری یہ کسی کو بد دعا نہ دے حضور علیہ السلام پر کافروں نے کیا کچھ کیا اللہ اکبر لیکن آقا کریم رحمت بن کے آئے تھے دعائیں ہی دیتے رہتے اس لیے کسی کے اوپر لانت نہ کی جائے یہ قبائل میں سے ہے پانچواں کبیرہ گناہ جو انسان کو بدبخت بنا دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کو اذیت دی جائے حضور علیہ السلام کا ارشاد علی شان ہے جس کو امام بخاری نے اپنی صنعت کے ساتھ روایت کیا ہے یہ حدیث حدیث سے کچھ ہے فیما یرو ین ربی حضور اپنے رب سے روایت کرتے ہیں حدیث کیا ہے کہ رب کہتا ہے من عادلی علی ولی فقت بالحرب تو جو میرے ولی سے عداوت رکھتا ہے میں اس کو جنگ کا چیلنج دیتا ہوں اور ایک حدیث کے لفظ ہیں فقط باراضانی بل وہ میرے سے لڑائی کرتا ہے اب مجھے بتائیے اللہ جس سے جنگ کرے تو اللہ کے مقابلے میں کوئی جیت سکتا ہے اور جب جنگ ہونا تو دشمن کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے مد مقابل کی سب سے ایک قیمتی متا کو برباد کرے جو پاکستان کے دشمن ہیں نا ان کی بری نظر پاکستان کے ایٹمی احساسوں کی طرف ہے وہ کہتے ہیں یہ سب سے قیمتی سرمایہ اس وطن کا اس کو ہم کسی طریقے سے جو ہے وہ کیپچر کر لیں جب کوئی کسی دشمن پہ حملہ آور ہوتا ہے اس کی سب سے قیمتی متا لوٹتا ہے جو ولی سے دشمنی رکھے اللہ کہتا ہے میری اس سے جنگ ہے تو اللہ جس سے جنگ کرے گا سب سے قیمتی متا برباد کرے گا نا تو سب سے قیمتی متا ایمان ہے جو ولی کا دشمن ہوگا ایمان سلامت نہیں رہے گا اللہ ایمان اس کا برباد کر دے گا جو ولی سے دعوت رکھے گا اللہ اکبر حضرت امام نبہانی حضور علیہ السلام کے ساتھ بہت پیار کیا کرتے تھے اور انہوں نے جو جواہر البہار لکھی ہے چار جلدوں کے اندر جواہد وسلم حضور کے اوساب پر کمال کی کتاب ہے اب تو ترجمہ بھی ہو گیا ضرور پڑھے اس کو لا کر کے حد کر دی جواہد البار کا معنی ہے سمندروں کے موتی کہاں کہاں سے موتی تلاش کیے ہیں اور حضور کی عظمت میں جمع کی جب یہ کتاب لکھی امام نبہانی نے تو اس کتاب کے لکھنے کے سلے میں امام نبہانی کو اللہ کے محبوب نے عالم بیداری میں اپنی زیارت نصیب پڑھائی اس کتاب کی قدر و منزلت کا آپ اندازہ امام نبہانی کی بیوی آپ کی خدمت کیا کرتی تھی جب وہ کتاب لکھتے تو کوشش کرتی نے کوئی پریشانی نہ آنے دوں عالم دین ہے مصطفیٰ کی نوکری کر رہے ہیں میں گھر کے معاملات میں تو انہیں پریشان نہ ہونے دوں امام نبہانی کی بیوی نے یہ اہتمام کیا کہ میں خادم دین کی نوکری کروں گی امام نبہانی کو تو جو سلا ملنا تھا وہ ملائی امام نبہانی کی بیوی کو کئی مرتبہ خواب میں حضور نے اپنی زیارت اطا فرمائی کہ تُو میرے ایک نوکر کی نوکری کر رہی ہے اللہ اکبر ایک شخص تھا مدینے میں اس کو روزانہ حضور کی زیارت ہوتی تھی ایسے لوگ ہیں حضرت ابو العباس المرسی فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اگر آنکھ جھپکنے کی مدت بھی حضور میری نظروں سے اوجل رہیں ما آ تو لی مسلمہ میں اس گھڑی اپنے آپ کو مسلمان ہی نہیں مانتا ہر وقت حضور میری نگاہوں میں ہوتے اللہ فخبر ایسے ایسے لوگ بھی گزرے صبح و شام حضوری کے مزے اس روز حضور کی زیارت نصیب ہوتی دعا کرو منہ چھوٹا ہے بات بڑی ہے دعا کرو اللہ ہم سب کو حضور کی زیارت دے میں کہتا ہوں مسئلے حال ہی نہیں ہوتے جب تک حضور کی زیارت نہ ہو بندہ ساری زندگی تشکی کو استراب میں رہتا ہے تو لکھائے ہر سوال حل ہر مشکلت بے کیلو کال. رومی کہتے ہیں تیری ملاقات ہی تو سارے دکھوں کا علاج ہے ساری مصیبتوں کا علاج تو ملاقات ہی ہے آپ کی آپ مل گئے تو سارے دکھڑے ختم ہو گئے آپ نہیں ملے تو دکھ ہی دکھ ہیں زندگی میں تو یہ دعا کرو اللہ حضور کا دیدار دے اللہ حکم. اس کو روزانہ حضور کی زیارت ہوتی تھی اچانک زیارت بند ہو گئی دو چار دن انتظار کرتا رہا زیارت نہیں ہوئی ایک دن حضور کے روزے پہ آیا مدینہ شریف میں رہتا تھا اور آ کے رویا کہا حضور مجھ سے کیا غلطی ہو گئی روزانہ نوازا جاتا تھا مجھے اور اب محروم ہو گیا ہوں میرے حضور کی عالم فرماتے ہیں آ ماہی نظارہ تے خواب اندر اک واری وہ بھی جے اکیاں جڑ جاون لے کے تو نیند ادھاری یاراں نال دس دسدیاں یاراں باج اجاراں سال پچھوں اج بلبل ہس دی کھڑیاں جد گل زاراں خلقت چاماں دے وچ سوندی میں وچ گریہ زاری لینے لیک یاکوب تو اپنے نہ کر گلا گزاری تو دیدار حضور کا یہ ایک مومن کی میراج ہے جاغد یکھی نہیں ماہی ڈٹھا پیڑی یکھیوں سو جاؤ کاش کہ حضور کا دیدار نصیب ہو جائے اللہ اکبر تو کہا حضور مجھ سے کیا غلطی ہو گئی کہ اب آپ کا دیدار مجھے نہیں ہو رہا تو جب واپس آیا رات کو سویا تو حضور کا دیدار ہوا آقا قریب نے فرمایا تو نے ایک کتاب خریدی ہے جو تیری لائبریری میں ہے اس میں میرے دوست یوسف بن اسماعیل نبہانی کی غیبتیں لکھی ہوئی ہیں اور جس گھر میں میرے دوست کی غیبتیں ہیں میں اس گھر میں آیا نہیں کیا تھا تو جو اللہ کے ولی سے دشمنی رکھے اللہ کا بھی لانے جنگ ہے رسول اللہ کا بھی اعلان جنگ ہے ولیوں سے کبھی دشمنی نہ رکھو ولیوں سے محبت پیدا کرو ولیوں سے اپنی الفت کے رشتے کو مضبوط کرو اور حضرت امام زاہبی نے اس کو کبیرہ گناہوں سے گنوایا ہے یہ کبیرہ گناہ ہے کہ اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی رکھی جائے اللہ کے ولی سے دوستی کرو دوستی کام آئے گی النف الم اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ گیرے دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے لیکن جن کی دوستی اللہ کے لیے ہوئی وہ دوستی قیامت کے دن بھی قائم ہوگی اور حدیث میں آتا ہے ایک بندہ جہنم کو جا رہا ہوگا اچانک ایک شخص کو دیکھے گا جو جنت میں جا رہا ہے رک جائے گا کہا حضرت آپ نے مجھے پہچانا کہا نہیں کہا آپ کو شاید یاد نہیں ایک مرتبہ میں نے آپ کو وضو کے لیے پانی دیا تھا میں نے لوٹے سے آپ کو تھا وہ اللہ کا بندہ رک جائے گا ارض کرے گا مالک میری وفا کا تقاضا یہ ہے کہ اتنی دیر تک جنت میں نہ جاؤں جب تک اپنے ساتھی کو نہ لے جاؤں اللہ اس کی سفارش مان کر کے اس گناگار کو جنت اتا فرما اٹھ فریدا ستیات میلہ کھن جا وقت کوئی بخشیا مل جاوے تے تم ہی بخشیا جاؤ تو اہل اللہ کے ساتھ دوستی کے تعلق کو مضبوط کرو اہل اللہ کی صحبت کو غنیمت جانو اور ان کے مزاروں پر ان کی چوکٹوں پر حاضری دیا کرو وہ نور ملتے ہیں وہ اجالے ملتے ہیں حضرت داتا گنج بخش علی حجور رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی قبر انور کے پاس قریب جل لوگوں نے بم دھماکے کیے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جنت کا ٹکٹ لے رہے ہیں میں کہتا ہوں جنت کا ٹکٹ تو انہیں ملا جو داتا کی چوکھٹ پہ شہید ہوئے ہیں اور یہ میں جذبات میں نہیں کہہ رہا میرے پاس حدیث کی دلیل موجود ہے آپ نے حدیث سنی ہے جس نے ننانے میں قتل کیے تھے پھر ایک شخص کے پاس گیا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں اس نے کہا تیری توبہ کوئی نہیں ہے اس کو بھی قتل کر دیا سو ہو گئے اب دل میں آزو جاگی امنگ پیدا ہوئی پھر خواہش پیدا ہوئی کسی عالم سے پوچھا کہاں فلاں بستی میں اللہ والے رہتے ہیں حدیث صحیح ہے سیاستہ میں ہے روایت حضور نے کی ہے آقا کریم نے سنائی یہ بات صحابہ کو بنی اسرائیل کی روایت ہے تو کیا ہوا کہ وہ چل پڑا اللہ والوں کی بستی کی طرف ابھی منزل پہ نہیں پہنچا تھا راستے میں تھا راستہ آدھا بھی طے نہیں ہوا تھا تھوڑا طے ہوا تھا زیادہ باقی تھا کہ موت آ گئی اب جنت والوں کا تقاضا تھا توبہ کرنے جا رہا ہے جہنم والے فرشتے کہتے تھے سو آدمیوں کا قاتل ہے ابھی توبہ کی تو نہیں اللہ تعالیٰ نے تیسرے فرشتے کو بھیجا جا میں فیصلہ کر کیا فیصلہ ہے زمین ماپ لیں اگر آگے سے زیادہ ہے تو جہنم والے لے جائیں اگر پیچھے زیادہ ہے آگے تھوڑی رہ ہے ولیوں کی بستی کے نیڑے ہو گیا تو جنت والے لے جائیں زمین آگے زیادہ تھی لیکن اللہ نے حکم دیا آگے والی زمین تو سمٹ جا پیچھے والی زمین تو پھیل جا جب زمین ماپی گئی تو آگے جگہ تھوڑی تھی پیچھے زیادہ تھی جنت والے اس کو نوری لباس میں ہریو دیباج میں لپیٹ کر کے اس کی روح کو جنت میں لے گئے بنی اسرائیل کا سو اشخاص کا قاتل ولیوں کی چوکھٹ پہ جا رہا ہے ابھی پہنچا نہیں راستے میں موت آ گئی تو جنت والے لے گئے اور جو داتا کی چوکھٹ پہ پہنچ کر جان بارتے ہیں پھر ان کو جنت والے کیوں نہیں لے گئے ہوں گے ان کو جنت والے کیوں نہیں لے گئے ہوں گے سہادت مند ہیں وہ لوگ جن کو وہاں موت آئی ولی کے قدموں میں موت آئی گھر وقت اجل سر تری چوکھٹ پہ درا ہو جتنی ہو کزا ایک ہی سجدے میں ادا ہو اللہ تعالی نے ان آستانوں اور ان پاک باز بندوں کی برکت سے برے سہیر پاک کو ہند کے اندر اسلام دیا ہے. یہ خام خا کی ایک بر صغیر کا مزاج یہ ہے کہ یہاں ہم اولیاء سے پیار کرتے ہیں اور میں نے یہ بات پچھلے دنوں میں جگہ جگہ کہی ہے کہ جو سادات آئے ہیں بیرون ملک سے عرب سے ان کو نکال کے باقی جتنی بھی برادریاں ہیں اپنا شجرا نصب پڑیں آٹھویں پشت میں نہیں تو دسویں می پشت میں دسویں می پشت میں نہیں تو بارویں پشت میں یا منگل سنگھ ہوگا یا سنگل سنگھ ہوگا کیونکہ ہم سب یا ہندوؤں کی اولاد ہیں یا سکھوں کی اولاد ہیں یہ بزرگ آئے تھے جنہوں نے آ کے دین دیا اور ایک ایک بزرگ نے 90 90 لاکھ کافروں کو کلمہ توحید پڑھایا حد کر دی ان بزرگوں نے اقبال بھی کھڑا ہے حضور کی چوکھٹ پہ حضرت داتا صاحب کی چوکھٹ پہ اور کیا کہہ رہا ہے سید الحجویر مخدوم العمم مرقد او پیر سنجر وا حرم اور آگے کیا کہتا ہے خاک پنجاب از دم او زندہ گشت کہتا ہے پنجاب کی धरती کو جو زندگی ملی ہے ایمان کی تو وہ اس جو ہے وہ باوفا درویش کے قدموں کے صدقے سے ان لوگوں نے ایمان کی حرارت بانٹی انہوں نے اجالے بانٹے زنارے توڑ کر کے ہم سے تو کوئی مسلمان نہیں ہو رہا مسلمانوں کو کافر بنا رہے ہیں لیکن ان لوگوں نے زنارے توڑی اور زنجیریں توڑی اور ایمان کی بہاریں عطا کی ایک ہزار سال ہو گیا امن کی ان آماج گاہوں کو اجاڑنے کی کوشش کی گئی میں نے کہا یہ ایسی بادگاہیں ہیں ایسی جگہ ہیں جہاں روح کو بھی فیض ملتا ہے جسم کو بھی نور ملتا ہے کتنے بھوکے ہیں جو داتا کی چوکھٹ پہ روز لنگر کھاتے ہیں میں پچھلے سال مراج النبی کے مہینے میں کراچی کچھ بیانات کے سلسلے میں گیا تو وہاں کلفٹن میں ایک سیٹھ صاحب کے گھر میرا قیام تھا تو میں کھانے پر ان کو پوچھا کہ آپ اپنے کراچی کی کوئی باتیں سنائیں تو انہوں نے کراچی شہر کی خصوصیات اور باتیں سنانا شروع کر دیں اور پھر جب بھی ہم اکٹھے ہوتے چائے کے لیے کھانے کے لیے بیٹھتے تو وہ کراچی کا تذکرہ چھیڑ دیتے کہتے ہیں میں لاہور میں گیا تھا میرا تو دل نہیں لگا اس شہر میں ہر بندے کو اپنے علاقے سے مانوسیت تو ہوتی ہے تو پھر میں بھی کوئی نہ کوئی لاہور کی بات سنا دیتا وہ کراچی کی سناتے میں لاہور کی سنا دیتا ایک دن ہم کھانا کھانے کسی ہوٹل میں جا رہے تھے راستے میں ایک چھپر نما ہوٹل تھا جہاں لوگوں کا ہجوم تھا مجھے کہنے لگے کراچی اتنا غریب پرور شہر ہے اگر کسی کے پاس پانچ روپے ہونا تو وہ کھانا کھا سکتا ہے اتنا غریب پرور اور سستا شہر ہے تو میں نے کہا لاہور اتنا غریب پرور شہر ہے کسی کے پاس پانچ روپے نہ بھی ہوں داتا کی چوکھٹ پہ آ جائے فری کال ہے <سوار> لنگر لگا ہوا ہے تو وہ سیٹ سا بسنے لگے کہنے لگے نہیں داتا کی چوکھٹ کا مقابلہ تو نہیں ہے نا تو میں نے کہا تم کراچی کی بات کی میں نے لاہور کی بات سنا دی اب آگے بڑھو نا کدھر چلتے ہو تو یہ محبت میں باتیں ان سے ہوتی رہتی تو یہاں لنگر لگا ہوا ہے دن کو بھی لگا ہے شام کو بھی لگا ہوا ہے اللہ اکبر. اچھا دہشت گردوں نے یہ چاہتا کہ ہم اس عمل سے داتا کے دربار کی رونق کو کم کر لیں گے لیکن ممکن نہیں ہوا مون مارکیٹ میں حادثہ ہوا پورا مہینہ وہاں گاہک نہیں گئے جس دکان میں بم پھٹتا ہے ادھر گاہک نہیں جاتا ڈر لگتا ہے خوف لگتا ہے لیکن یہ تاریخ کا ریکارڈ ہے ساری رات لوگ لاشیں اٹھاتے رہے اور فجر کی جب اذان ہوئی تو پوری مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی تھی یہ ہے داتا کا بانک پن یہ ہے ولیوں کی زندگی فقیر نام تنہ دا باہو قبر جنا دی جیبے بے اب بھی چلے جائیں دن کو چلے جائیں رات کو چلے جائیں کڑکتی دوپہر پہ چلے جائیں برستی بارش میں چلے جائیں کرفیو لگا ہو یا مارشاء کا ماحول ہو دفعہ ایک سو ہو یا عید کا دن ہو چھٹی کا دن ہو یا ورکنگ ڈے ہو ماحول میں سیاسی گرمی ہو یا کہ مندر کے دن ہو جب بھی جائیں جس وقت بھی جائیں داتا کی چوکھڑ پہ ہجومے آج دیکھیں یہ ہے بانک پن میرے داتا کی چوکھٹ کا یہ ہے عروج میرے داتا کی چوکھٹ فقیر نام تنہ دا باہو قبر جنہ دی جی رہے ہو آپ کو موقع ملا ہوگا جہانگیر کے مقبرے پہ بھی جانے کا وہاں دن کو بھی حسرتیں برستی ہیں رات کو تو برستی برستی ہیں وہاں قرآن پڑھنے والے لوگ نہیں ملیں گے تاج کھلنے والی ٹولیاں بیٹھی ہوں گی وہاں تازہ پھول نہیں ہے جانوروں کی بیٹے ہیں بالکل ملکہ نور جہاں کا مقبرہ ساتھ ہے جب بادشاہ تخت پہ بیٹھتا وہ پیچھے بیٹھتی بادشاہ کا کوئی فیصلہ اسے ناپسند ہوتا پیچھے سے کمٹ ڈھونگتی بادشاہ فیصلہ تبدیل کر رہے تھا جس کے اشارہ ابرو پہ ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے لکھے ہوئے تھے آج اس کی قبر پہ بھی حسرت اور اندھیرا ہے ان کی بیٹی ہے زیب النساء جس نے اپنے باپ سے چوری دیوان لکھا تھا دیوان مخفی اس کا اپنا شعر اس کی لوہے مزار پہ لکھ ہے۔ بر مزارے ما غریباں نہ چراغے نہ گلے نئے پرے پروانہ سوزت نئے صدائے بلبلے ہم غریبوں کی قبر پہ نہ کوئی چراغ جلانے آئے گا نہ کوئی پھول ڈالنے آئے گا نہ کسی بلبل نے بیت گانے ہیں اور نہ کسی پروانے نے پر جلانے ہیں یہ راوی کے اس پار کی کہانی ہے اور اگر راوی کا کنارہ پار کر جائیں یہاں تو لکھا ہے برمزار ماں غریبان اور وہاں لکھا ہے گنج بخش فیض آلم مظہر نور خدا ناکسان را پیر کامل کامل آ وزینا یو زون المونا ولم بغیر مکتا سبو فقدانہ کہا جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دیتے ہیں اللہ اکبر اور اللہ تعالی ان کے لیے سخت مزمت فرمائی اور حضور کا یہ فرمان پھر سنیے من آز علی ولی فقت آزن تو بن ہر جو ولی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے اللہ ہمیں ولیوں کا نوکر رکھے صاحبو یہ سعادت مندی ہے ملہ رومی نے بڑی خوبصورت بات کہی علامہ رومی کا ہمارے تعلق ہے نا اقبال کے مرشد ہیں اور اقبال نے یوں ہی مرشد نہیں مان لیا. اقبال نے بڑی محنت سے مرشد پکڑا ہے کبھی وہ کہتا میں جو ہے وہ راضی کو مرشد بناؤں کبھی کہتا تھا رومی کو بناؤں عالم تھا نا پڑھا لکھا تھا فلسفی تھا کبھی سوچتا استدلال کا شہنشاہ تو راضی ہے اسی کشم کشم گزری میری زندگی کی راتیں کبھی سوز سازے رومی کبھی پیچو تاب راضی لیکن پھر آگے جا کے اقبال کہتا ہے نئے محرا باقی ہے نئے محرا بازی جیتا ہے رومی ہارا ہے رازی تو وہ رومی کہتے ہیں خدا کہ پردہ کس درد میل شندر تانا پاکاں برد جب اللہ کسی کا راز فاش کرنا چاہتا ہے تو نیک بندوں کے لیے اس کے دل کے اندر تانا زنی پیدا کر دیتا ہے اللہ ان پاک بندوں کی سنگھر نصیف ہمارے اللہ اپنی یادوں اور محبتوں کا سرمایہ دے بآخر و داوانہ ان الحمد